العظام الٹرام کیسے ہیں آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خرید سے ہیں حل فکر تقبل الکلام یہاں سے ہم سوال جو پڑھ رہے ہیں کہ حل فکرت قبل الکلام جی نہیں جی طریقہ السریہ ہے اللہ کے بندوں کہاں سے آ جاتے ہیں سارے فکرت قبل الکلام کیا تم نے سوچا تھا کلام سے پہلے تکلم سے پہلے بات کرنے سے پہلے نام فکر تو قبل الکلام جی میں نے سوچا تھا کلام کرنے سے پہلے اس لیے کلام سوچ کے کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے اسے دیکھیے سعید ہے تو سمعت وصلب اب یہاں سے کیا ہے اوپر جتنے بھی سیرے استعمال ہیں یا تو تکلم کے تھے متکلم کے تھے یا کس کے تھے مخاطب کے سیرے تھے اس سبق کے اندر اب طریقہ کا سبق چل رہا ہے رول نمبر پندرہ پندرہ ٹھیک ہے اور اد طریقہ میں ہم سبق نمبر سینتیس پڑھ رہے ہیں سینتیس میں ہم کچھ آگے جا چکے ہیں سبق میں ٹھیک ہے اور پہلے جو گزر چکا اس میں تخاتوں تخ, اور تکلوں کے سیرے گزرے ہیں تو یہاں سے کے سیوے استعمال کر رہے ہیں اور یہ سیرے کون سے استعمال ہو رہے ہیں مانس کے سیرے اور فعل ماضی کے سیرے فعل ماضی مانس کے سیرے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی بات ہے اگر معلوم ہے تو سعیدہ تو سمعت الزان مسلط کہ سعیدہ نے اذان سنی اور نماز پڑھی جی ٹھیک ہے سعیدہ نے اذان سنی اور نماز پڑھی وصلت اور اس نے پھول توڑا اور سونگا اب دیکھیے غائب کے سیزے استعمال فرحا اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور خوش ہوئی وہ فکرت اولن سمت اکلت پہلے اس نے سوچا پھر اس نے بات کی حل سمے آج سعیدۃنا اب سوال جواب میں یہی غائب کے سیزے لا رہے ہیں کیا سعید اذان سنی نام سمعت قطفت ہی ہے لیکن آگے چونکہ وہ کیا آ رہا ہے اس لیے تو ریکا بالکص نے کچھ بھرکی دی جائے گی تو کسرہ والی حرکت, حرکت ابی اچھا جی نام نظر جی اس نے ماں باپ کی طرف دیکھا حلفحت بہما کیا ان کو دیکھنے کی وجہ سے وہ خوش ہوئی نام فرحت ان دونوں کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کیا وہ اس نے پہلے سوچ پھر بات کی نام قبل عبدالکلام جی اس نے کلام سے پہلے سوچا اس کے بعد تمرین ہے تمرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تمرین کس کا کام ہے آپ لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا تو ترجیح بال اردی جو شک ہے وہ یہ ہے کہ عربی کے جملے ہیں. عربی کے جملوں کو کیا کرنا ہے اردو اس کا بیان کرنا ہے فاطمہ لزینب. فاطمہ زینب سے کہتی ہے مظہرے کی سیغ یہ لے زینبا زینب سے کہتی ہے اب آگے کیا ہے کہ سمے تو سعودی سمے اتو سعود سیا تو سو کا کیا ترجمہ کریں گے رول نمبر پندرہ جلدی سے بتائیے گا رول نمبر پندرہ سمے آ تو سو, سو رول نمبر پندرہ انسپیک. رول نمبر پندرہ پندرہ تکر نل یہ رول نمبر بارہ کر دیں میں کروں تم بھی کرو تکر آنا رول نمبر بارہ میں نے آپ کی آواز سنی سمیا تو سو تھا کہ میں نے آپ کی آواز سنی زبردست ہو گیا آگے دیکھیے جی ون تکر ای نل تم قرآن ہیں ہوں ہوں اور تم قرآن پڑھتی ہو نہیں پڑھتی ہو تو نہیں چلیں یہ تو پھر ٹائپنگ کی غلطی ہوگی پی کی جگہ آ گیا لیکن کیا ہے نمبر بارہ بتا اور تم قرآن پڑھ رہی ہو ٹھیک ہے تم قرآن پڑھ رہی جی سی ہاں سیغ مزار کیا ہے بالکل بالکل سیغ مظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تم قرآن لیکن وہ ہو نہیں آئے گا تم کیا ہے ونت تقرین القرآن تم قرآن پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہی ہو ہاں لیکن اس کا ترجمہ چونکہ اس سے کریں گے بس کہ تم قرآن پڑھ رہی تھی میں نے تمہاری آواز سنی قرآن پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ ہو انت ہوتے قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے, ہوئے میں نے تمہاری آواز سنی فرح بس میں خوش ہوئی مجھے خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کر اس حال میں کہ آپ قرآن پڑھ رہی تھی بڑی بات ہے سوتوں کی جمیل آپ کی آواز خوبصورت ہے ٹھیک ہے سعتو کی جمیل آپ کی آواز خوبصورت وقراعت وی جمیلۃ اور آپ کی جو قراءت ہے اور آپ کا جو پڑھنا ہے وہ بھی اچھا ہے انداز اچھا ہے آپ تجوید سے پڑھتے ہیں وقراعت و جمیلۃ آپ کی قراءت بھی اچھی ہے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں آپ قرآن کو اخذت احضت زہرتم من اخذت زہرتم من لتحا اس کا ترجمہ کریں گے جی رول نمبر دس جی اقادت سعیدت بن صرف رول نمبر دس میں بتا دوں آپ کیوں بتائیں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آ جائے گا آج نہیں تو کل کیا مطلب لوگ ہاں زبردست زبردست بالکل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جی تو کیا آئے گا سہیلی کو ٹھیک ہے زمین زمیل دوست کو کہتے ہیں نا تو زمین سہلی منس ہے تو ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے احرط سعید تو سعیدہ نے اپنی سح... اپنی سہیلی سے پھول لیا اقدت لیا سنی رول نمبر دس لیا سعیدہ نے نام ہے اس کا سعیدہ اچھا. تو زہرۃمیل سعیدہ نے, نے اپنی سیلی سے پھول لیا بشمت اور سونگا وقالت اور کہنے لگی رائے ہاتھو ہاتھ یہ بتاؤں اس کی خوشبو کیا ہے ہاں جی سعیدہ نے کیا کیا اپنی سہیلی سے پھول لیا اسے سونگا اور کہنے لگی کہ اس کی خوشبو عمدہ ہے وہی ہے جمیل اور خوبصورت پھول بھی کیا ہے خوبصورت ہے اب آپ کا زیادہ کڑا امتحان آنے لگا تر جمبل عربیہ اردو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے عربی میں تبدیل کرنا ہے معلمہ نے نعیمہ سے کہا میری بات غور سے سنو معلما نے نائمہ سے کہا میری بات غور سے سنو جی معلمہ نے نعیمہ سے کہا میری بات غور سے سنو رول نمبر تین معلمہ نے جی بالکل بتائیے آپ بتا سکتے ہیں بالکل آپ بتا سکتے ہیں رول نمبر دس بھی بتا سکتے ہیں اور رول نمبر تین کی باری ہے تین اور دس دونوں بتائیں اس کی عربی معلمہ نے نعیمت سے کہا میری بات غور سے سنو آپ بھی بتا دیں सही है ठीक जा रहे हैं आप लोग नईमाते कहा जा रहे हैं मौलमा ने नईमा से कहा है नैमा ने मौल से कुछ नहीं कहा معلمت نریمہ تقول معلم تقولمہیما کیا چل رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ اللہ جی خیر اللہ جی معاف کیجیے گا خالد معلمة لنعيم استمعوا استمعوا رجا اچھا دیکھیے ذرا ٹھیک ہے بس ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا جنہوں نے میں بھی پڑھوں گا تو جن جن کا جواب اس کے مطابق ہو تو ان کے لیے جزاک کر ل اور جن کا نہ ہو تو اپنی عربی ٹھیک کر اچھا معلم سے کہا میری بات غور سے سنو آپ اس کو مزارے میں بھی لے سکتے ہیں جیسے فاطمہ کہ میں نے آپ کی آواز سنی تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقول تقول تقول لنعیمہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیپر میں کیا ہوگا کیا مطلب تقول و تقولمہ لین ایمہ استمعی کلامی استمعی انشاءاللہ پاس ہوں گے سارے پاس ہوں گے استمعی کلامی میری بات غور سے سنو استمعی آئے گا ٹھیک ہے امر کا سیاح ہے منس کے لیے استمعی میری بات سنو غور سے کلامی استمعی او غور سے سنو کلامی میری بات کو ٹھیک ہے تو معلما نے آئیمہ سے کہا تو ایک تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے اور میں نے پورا جملہ پوچھا اللہ ایک ہیما نے کہا میری بات غور سے سنو میں نے پورا جملہ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے؟ نعیمہ سے کہا کالایما یوں بھی کہہ سکتے ہیں کالایما میری بات غور سے سنو کلامی بچی نے ماں کو دیکھا بچی نے ماں کو دیکھا نظر نظر تو نظراتو یا نظر تل والا داتو الا ٹھیک ہے بچی نے ماں کو دیکھا تل والا داتو یا نذرات تفلت و الا اما سمجھ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اور اس کی طرف دوڑی اور اس کی طرف دوڑی کون بچی اپنی ماں کی طرف دوڑی رول نمبر چھ اس کی عربی بنا دیں بچی نے ماں کو دیکھا کہ دی میں نے بتا دی اور اس کی طرف دوڑی دوڑی کی عربی بنا دیں اور اس کی طرف دوڑی کیا بات ہے بہت بہت بہت جزاک اللہ جی تو کیا ہوا اس کی طرف دوڑی وجارتہ جی ماں خوش ہوئی اور اسے اٹھا لیا ماں خوش ہوئی اور اسے اٹھا لیا ماں خوش ہوئی و فرحت و فرحت ماں خوش ہوئی وفر حت الم اور اسے اٹھا لیا اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر بارہ اور اسے اٹھا لیا ایک جملے میں آئے گی رول نمبر بارہ جی رول نمبر بارہ نہیں ہے آپ کی ریوائس اس کے بعد اتنا مزید وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کیا کہا کہ ماں خوش ہوئی وہ فرحت اور اسے اٹھا لیا وہ مل ٹھیک ہے وہ مل ماں خوش رس اٹھا لیا فراحت اور اسے پیار کیا اور اسے پیار کیا وہ تھا ٹھیک ہے اور اسے ایک پھول دیا اور اسے ایک پھول دیا بتائیں رول نمبر چھ رول نمبر چار بتا دیں اور اسے ایک پھول دیا رول نمبر چار اور اسے ایک پھول دیا آپ بتا دیں لیکن وہی جملہ پھر آپ پہ صادق کا جائے گا جی آپ بھی بتا دیں رول نمبر بارہ بارہ چھ چار کوئی بھی بتاؤ Hmm. زہر رول نمبر چھ رول, رول نمبر چار دونوں کا جواب یس ٹھیک ہے جی وہ آتا اور اس سے کہا اسے لے لو اور اسے سونگو اور اس سے کہا وکالت تھا اسے لے لو کہ کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اسے لے لو جی خضی ہا خزی اسے لے لو خوشی اور کیا کرو سونگو وشمی کیا کہا وشمی تو دیکھیے پورا جملہ کیا بنا کہ اس سے ایک پھول دیا و آتا تھا پھول اسے ایک پھول لیا آتھ زہرتن ٹھیک ہے اور سے کہا وکالت اسے لے لو کیا ہے اس پھول کو لے لو اور سنگو وشمی اور سنگو اب ایک نظر ذرا دوبارہ سے دیکھی ترجم بل عربیہ معلمہ نے نعیمہ سے کہا سارے ہمتن گوش ہو جاؤ ہم گوش ہو کر سن لو ملما نے سے کہا قالت المعالما لنعیمہ میری بات غور سے سنو استمعی کلامی بچی نے ماں کو دیکھا نظرت الولادت اما یا نذرۃ الولاد امہا نظرۃفلۃ امہا اور اس کی طرف دوڑی وجرت جرت وجرت ماضی کے سیغے لا رہا ہوں دیکھیے گزرا کیا, کیا چیز رول نمبر چھ کیا کہہ رہے ہیں نیا متہ لے نہ مجھے اردو بتاؤ آپ کس کی اردو کی عربی کا کہہ رہے ہو نہیں نئیمہ نام ہے ہاں کیوں آئے گا آگے ٹھیک ہے ہوں نیا نہیں ہوگا نیا نعیمہ نہ نہیں آئے گا تا نہیں آئے گا نئی تا آئے گا بالکل کیوں نہیں آئے گا قالت المعالمہ تو ٹھیک ہے جی قالت المعالمہ تو بالکل بہت اچھا بہت خوب اب یہ عجیب سا آپ کا آنسر ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ کیوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات قالت المعالمہ تو رول نمبر چھ یہ جو لفظ لکھا جاتا ہے تو تنگ آ کر لکھا جاتا ہے جو آپ نے لکھا ہے قالت المعالمہ تو میری بات غور سے سنو استمعی کلامی بچی نے ماں کو دیکھا کہ نظرت امہا کہ یا نظرت اما نظرتما اور اس کی طرف دوڑی وجرت ماں خوش ہوئی اور اسے اٹھا لیا وہ فرح و اور اسے پیار کیا وقبلتها یعنی اسے بوسہ لیا اسے پیار کیا اور اسے ایک پھول دیا وہ آت زہرتن نکرہ لائیں گے ایک پھول وہ آتھا زہرتن اور اس سے کہا اسے لے لو اور سونگو اور اس سے کہا وکالت لہا کہ دیں یا وکالت اسے لے لو خودی ہا اس سے لے لو پھول کو لے لو خودی تم لے لو اس پھول کو اور سونگو وشمی اور اسے کیا کروں سونگو کیا کروں میں یہ تو ہو گیا سبق مکمل لیکن یہ تمہارے اتنے بڑے پھڈے کہ کبھی کیا تو کبھی کیا پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ متاثر ہو جائیں گے ہم اچھا جی تو آپ لوگوں نے الاول کا آ جائیں ادھر عربی کے معلم کی طرف جلدی سے عربی کا معلم حاصل کر لیجیے جلدی جلدی سے جس کے پاس جہاں کہیں بھی ہے عربی کا معلم حاضر کر لیجیے نہیں ابھی چار منٹ باقی ہیں عربی کا معلم بس ایک بول بولنا ہے اور کیا ہے حاضر جس کے پاس موجود ہے تو وہ اتنا سا لکھ دے کہ موجود عربی کا معلم غیر کسی وقفے کے جی موجود 6 کے پاس اور پانچ کے پاس بھی تین کے پاس بھی اور رول نمبر بارہ تو کھول کے بھی بیٹھ ہیں عربی کا معلم رول نمبر چار کے پاس بھی موجود بہت اچھا جی دیکھیے تو آپ لوگوں نے ادرس الاول کا مطالعہ کیا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو جی, مطلع جی مطلع مطلع با رول نمبر با با بارہ کوئی ایسی چیز جو ادرس الاول میں مشکل لگی ہو یہ سمجھ نہ آیا ہو رول نمبر چھ رول نمبر بارہ پانچ چار تین آٹھ دس آ گیا حضرت جی جی رول نمبر بارہ آ گیا سمجھ میں سب سمجھ میں آ گیا اچھا جی تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے سمجھنے کی چیز تھی تو اب آ جائیں اس کے بعد ہے کیا حد درسانی حرف تنکیر اور حرف تعریف حرف تنکیر اور حرف تعریف آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تنکیر کیا ہے ٹھیک ہے اور تعریف کیا ہے تنقیر کیا ہے نقرہ بنانا نقرہ بننا یا نقرہ بنانا کسی معرفہ کو نقرہ بنانا تعریف کیا ہے کہ کسی نقرہ کو معرفہ بنانا کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو اس سبق میں آپ کو اسی کے حوالے سے ہوگا تعریف اور تنقیر کے حوالے سے پورا سبق ہے اس آپ آخر تک دیکھیے گا جو جو چیز یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے میں آپ سے صرف یہاں پر تمرین پوچھوں گا کوئی ایک لاس پوچھوں گا کہ یہ نقرہ ہے اس کو مارفہ بنائیں یا یہ معرف ہے پر نقرہ بنائے وغیرہ وغیرہ آپ سبق کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ادرس و ثانی میرے پاس جو کتاب ہے مکتبہ قاسمیہ کی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ادرس و ثانی کو دیکھیں گے صفحہ نمبر بائیس کیا چیز حرف تنکیر اور حرف تعریف صفحہ نمبر 22 سے اس کو آپ پھر لے جائیں گے تیئیس چوبیس پچیس چھبیس 27 تک ستائیس کے آخر تک جا کر یہ ختم ہوگا دو دو لائنوں کا صفحہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے پورے طریقے سے حل کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر جب وہ ہوگا جیسے بھی ہو تو ادرس السانی پورا حل کرنا جس کے پاس جو بھی پیج ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی پیج ہو جو میرے پاس ہے تو سبق نمبر ادرس السانی جو ہے وہ کیا ہے مکمل طریقے سے حل کر کر لانا ہے آپ نے اس کی جو تمرین ہے یا جو سوالات جو آپ آتے ہیں آخر میں وہ بھی سب کچھ آپ نے حل کر کے لانا ہے ٹھیک ہے جی کوئی مشکل تو نہیں نا جی اصطلاحات اب ہو ہو کے بھی پرانی ہو گئی ہیں جی جہاں کہیں مشکل ہوگی تو میں حاضر ہوں ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے آپ نے زیادہ وقت دینا ہے علم الصرف کو علم الناب کو اور الاسریہ کو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی دن میں آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کو ضرور دیا شاء اللہ تعالی سب کچھ سمجھ میں آئے گا کوئی مشکل نہیں ہے جو مشکل ہوگا ہم تین دن چار دن پانچ دن دس دن لگا دیں گے مگر ایک ہی صفحے کو پڑیں گے جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جو جو لکھا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی بہت فائدہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ اب تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں میں برکت تافرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ